رسول کے بلاغت اور اس کے اعزاز پر انسان حیران ہو جاتا ہے یہ دو آیتیں ہیں صورت النساء کی اور یوں سمجھیں کہ پورے اسلامی تمدن اور اسلامی معاشرت ان دو آیتوں کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہو سکتی ہے اللہ جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپس کے اندر باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور خاص طور پر جب وہ گفتگو گفتگو تھوڑی سرگوشیوں اور چمگوئیوں کی صورت کے اندر ہوتی ہے اس کو نجوہ کہتے ہیں عربی کے اندر تو اللہ جل شاہ فرماتے ہیں کہ اس گفتگو میں خیر نہیں ہوتی عام طور یہ خیر کی باتیں نہیں ہوتی لوگوں کے لیے مفید اور فائدہ مند نہیں ہوتی کہ دنیا میں بھی ان کے لیے فائدہ مند ہو اور آخر میں بھی ان کے لیے فائدہ مند ہو وہ نہیں صرف تین چیزوں کا اگر اس کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے کوئی پہلو ہے اس گفتگو کے اندر تو وہ فائدہ مند ہے اس کے لیے تین حوالوں سے اگر تین قسم کی گفتگو یا تین چیزوں پر ان کی گفتگو ہو رہی ہے آپس میں اس کا فائدہ ہوگا مستورات سے خاص طور پر کہتا ہوں کیونکہ یہ گفتگو کا شعبہ جو ہے یہ مستورات کے پاس زیادہ ہے بنسبت نسبت مردوں کے ان کے باتیں زیادہ ہوتی ہیں اور وہ عام طور پر ان تین سے باہر ہوتی ہیں جس کا ذکر قرآن نے کیا تو پہلی چیز اس نے کہا ہے کہ اللہ من امر بے قتم کہ جب آپ اس سے بات کرو کر رہے ہو تو تمہاری بات ایک دوسرے کو کسی صدقے کی ترغیب ہو صدقے کی ترغیب کا مطلب کیا ہے صدقہ بڑا وسیع لفظ ہے ہمارے ذہن میں تو صدقے کا ذکر آتے ہی صرف خیرات آ جاتی ہے اپنے ذہن میں کچھ پیسے دے دینا کھانا کھلا دینا کوئی دیکھ پکوا دینا حدیث شریف کے اندر خیر کے سارے کاموں کو صدقہ کہا گیا آپ نے حدیث شریف سنی ہوگی کہ فرمایا کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے اور کانٹے کا ہٹا دینا صدقہ ہے تو جتنے بھی خیر کے اور رفاہ کے ویلفیئر کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ صدقے کے اندر داخل ہوتے ہیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا کہ انسان جب صبح سو کر اٹھتا ہے تو اس کے جسم کے تین سو ساٹھ جوڑ ہیں انسان کے تو ان سب ہر ہر جوڑ کی جانب سے اس کے اوپر صدقہ واجب ہو جاتا ہے تو یہ جو نیکی اور بھلائی اور خیر کے کام کرتا ہے تو گویا کہ وہ وہ جو صدقہ ہے وہ بھی اس کا ادا ہوتا رہتا ہے اور خیر کے کاموں کے اندر دینا دلانا یہ بھی صدقہ ہے اس کی ترغیب ایک دوسرے کو دینا قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیر کے کاموں کو کرنے کی بھی ترغیب ہے صدقے کی اور خاص طور پر اللہ کے رستے میں خرچ کی اور اس کی ترغیب کی بھی تاکید ہے کہ اس کی ترغیب بھی دیا کرو ایک دوسرے کو اس کی فضا اور ماحول بناؤ کہ کہیں پر نیکی کا کوئی کام ہو رہا ہو اجتماعی طور پر آپس کے اندر گفتگو کر کے اس کے اندر تعاون کرنا اس کے ساتھ مدد کرنا اور کوئی غریب ہو کوئی لاچار ہو کوئی مسکین ہو کھانا کھلانا نبی پاک صلی اللہ علیہ ورمایا تھا سلام کرو خوب سلام کو فروغ دو اور کھانا کھلاؤ کھانے کا ماحول بناؤ اور مزاج بناؤ کہ لوگوں کو کھلایا جائے پہلی بات یہ فرمائی بھی امر ب اور دوسری کہی او معروفن یہ معروف کا لفظ آپ لوگ سنتے ہوں گے امر بالمعروف معروف سے یہ لفظ معروف معروف اس نیکی کو کہتے ہیں کہ جس کے نیکی ہونے کے لیے جس کے اچھا ہونے کے لیے آپ کو کسی بہت بڑی دلیل کی ضرورت نہ ہو عقل سلیم خود تسلیم کرے کہ یہ نیکی ہے عرف سے نکلا یہ کہ آپ کے عرف میں عرف کہتے ہیں آپ کے ماحول کو آپ کی سوسائٹی اور آپ کی معاشرت کو کہ آپ کی معاشرت عقل سلیم مراد ہو دیکھیں قرآن پاک میں جو چیزیں عقل پر چھوڑی گئی ہیں یا عقل جس میں انوالو ہے جہاں پر بھی وہ عقل سلیم ہے ہر عقل نہیں ہے اگر ہر عقل ہو تو پھر تمارے یہاں تو ہر بندے کی الگ ہی رائے ہے اور الگ ہی بات ہے تو یہاں عقل سلیم مراد ہوتی ہے کہ وہ عقل جس کے اوپر سلامتی کا غلبہ ہوتا ہے جس عقل کے پیچھے ایک متقی قلب ہوتا ہے وہ عقل عقل سلیم ہوتی ہے جس عقل کے پیچھے ایک متقی دل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اللہ کا خوف اور اس کی معرفت رکھنے والا دل ہوتا ہے اس دل کے ساتھ جو عقل ہوتی ہے وہ عقل ٹھیک ہوتی ہے ورنہ تو ہر انسان اپنے بے سر و پا فلسفوں کو عقل سمجھتا ہے آپ اسے بات کریں تو آپ کو ہر آدمی افلاطون کا جانشین نظر آتا ہے تو وہ اس یہ عقل مراد نہیں ہے کہ یہ لوگ اگر کوئی بات کہیں گے تو وہ معروف کے اندر داخل ہو جائے گی معروف وہ ہے جس کے جو جس کا جس کے نیکی ہونے کے اوپر اور اس کے اس کے بھلائی ہونے کے اوپر اس کی خیر ہونے کے اوپر ہر بندے کا دل مانے اگر آپ دیکھیں آپ کسی مسکین کی مدد کریں تو کون یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط کام ہے اگر آپ کوئی آپ سچائی کی کوئی بات کریں سچائی کے فروغ کے لیے کام کریں امانت کی بات کریں آپ شجاعت کی بات کریں آپ صداقت کی بات کریں یہ ساری وہ چیزیں جس پر آ, مذاہب سے بھی اوپر اٹھ کر لوگ جو ہیں وہ اس کے قائل ہوں گے کہیں گے کہ یہ بات ٹھیک کوئی مذہب ایسا آ, نہیں ہو سکتا یعنی جو دنیا یہ جو دینی لوگوں کے اپنے جو زمینی مذاہب جو خالص خود گھڑے ہوئے ہیں اس میں بھی اخلاقی تعلیمات ہوتی ہیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ آپ بدھ مت کی تعلیمات پڑھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ کسی پہ ظلم نہ کرو کسی کو یہ نہ کرو وہ نہ کرو خیر یہ معروف ہے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو آپس میں آپ لوگ گفتگو کرتے ہیں خاص طور پر جو گفتگو کانوں کے اندر ہوتی ہے اس میں یا تو صدقے کا حکم ہو یا بھلائی کی معروف کی بات ہو کہ آپ ایک دوسرے کو معروف کی تلقین ہو کسی معروف کی ترغیب ہو کسی معروف کی طرف بلانا ہو اور یا پھر تیسری بات فرمائی کہ او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی ہو بعض لوگ اتنے سلیم الفطرت ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے ان کو اگر یہ پتہ چلے کسی کے بارے میں کہ اس کی اور اس کی آپس کے اندر کچھ معمولی سی انبن ہو گئی ہے تو وہ بغیر کسی کے کہے ہوئے بغیر کسی کی ترغیب دیے ہوئے وہ کوشش کریں گے کہ ہم کوئی ایسی بات کریں کہ ان کے دلوں کا جو میل ہے وہ ختم ہو جائے آپس یہ ان کو کسی نے کسی نے ٹاسک نہیں اسائن کیا ہوتا خود سے ان کی فطرت سلیمہ کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ ان فلاں دو بندوں کے درمیان تھوڑی سی کھٹپٹ ہوئی ہے تو یہ دونوں کو جا کر کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے ان کے میلے دل آپس کے اندر صاف ہو جائیں اسلّاہ بین الناس قرآن نے سوکھا ہے کہ جہاں آپ کو پتہ چلے بجائے اس کے کہ یہ جھگڑے بڑھ جائیں بجائے اسے کہ یہ فسادات بڑھ جائیں آپ ذرا اپنے گھروں کے اندر اس صورتحال کو دیکھیں رشتے داروں کے تناظر کے اندر اس کو دیکھیں تو آپ کو دو قسم کے کریکٹر نظر آتے ہیں نظر آتے. ایک وہ کو پتہ چلے کہ دو کے درمیان معمولی سی ان بن ہوئی ہے تو یہ ماچس تیلی اور تیل لے کر وہاں پر پہنچ جائے اور اس جھگڑے کے اندر اتنا ایندھن ڈال دیں کہ وہ چھوٹا سا جھگڑا ایک بڑا فساد بن جائے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ایک طرف جا کر ایک بات کریں دوسری طرف جا کے دوسری بات کریں ایک کو اس کی بات اس کو مشتعل کرنے والی دوسرے کو اس کو مشتعل کرنے والی بات اور ایک بڑا فساد اس کے نتیجے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اسی حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ چغلخور جنک میں داخل نہیں ہوگا نہیں باک صاحب فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا جس نے ادھر کی ادھر لگائی ادھر کی تو کیونکہ فساد اصلاح بین الناس اور فساد بین الناس دونوں میں سے کوئی ایک کردار انسان ادا کر رہا ہوتا ہے اور بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر خاموش رہنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں خاموش ہوں لیکن وہ یا تو اس کی اس خاموشی سے اصلاح کو فائدہ پہنچتا ہے یا اس کی خاموشی سے فساد کو فائدہ پہنچتا ہے خاموش بندہ بھی ان دونوں طرف میں کسی ایک جانب ہوتا ہے بالکل نیوٹرل نہیں ہوتا اگر دو بندوں کے درمیان اصلاح کی بات ہو رہی ہے اور آپ بھی اس کے اندر کسی اعتبار سے شریک ہیں فریق ہیں پارٹی ہیں اور آپ اس لیے چپ رہتے ہیں کہ چلیں اگر اصلاح کی بات ہو رہی ہے تو ہو جائے اور تو یہ آپ کی خاموشی اصلاح کے حق کے اندر ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بات یا ایسا کردار ہے یا آپ کا ایسا منصب ہے یا آپ کے پاس ایسی ایک اتھارٹی ہے یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی عزت سے نوازا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس فساد کو اسلام میں بدل سکتے ہیں مگر آپ چپ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حمایت فساد کے ساتھ ہے یہ خاموشی فساد کے ساتھ ہے. تو یہ خاموش انسان بھی بسا اوقات اصلاح کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض اوقات فساد کے ساتھ ہوتا تو ہمیں اپنے کردار کا وقتاً فوقتاً جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ہم ایسے معاملات کے اندر کس طرف ہوتے ہیں ہماری ذات سے کیا چیز پھیلتی ہے یہ اسلحہ پھیلتی ہے یہ فساد پھیلتا ہے یہ تین باتیں اللہ جل شاہوں نے ارشاد فرمائی اور ان تین پر اگر آپ غور کریں صرف کہ یہ تو سرگوشیوں کی بات ہے کہ اگر جب آپس میں بیٹھیں آپس میں گفتگو کریں تو آپ کی بات اس بات پہ غور کریں کہ ہم ان تین میں سے کس کیٹیگری کی بات کر رہے ہیں امر ب کر رہے ہیں او معروف یعنی امر بالمعروف کر رہے ہیں امر بالصدقہ کر رہے ہیں یا اصلاح بین الناس کر رہے ہیں اگر یہ تینوں نہیں کر رہے تو اللہ نے فرمایا اس کے علاوہ کسی چوتھی بات میں خیر نہیں ہوگی اور کوئی چوتھی بات سمجھ دی ہے کہ وہ بات انہیں تین باتوں کی ذیل میں آ جائے گی پھر ایک چوتھی شرط اس کے بعد آگے لگا دی اس کے ساتھ اور وہ کیا کہا کہ وہ کہ یہ جو کچھ کریں آپ امر بال امر بالمعروف اصلاح اسلح الناس یہ کریں اللہ کی رضا کے لیے یہ شرط ہے چوتھی سا ساتھ ہی آیت پوری آیت یہیں پر ہوتی ہے کہ وہ می فالدال کا ابتغا اللہ کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا فصوف نتی اجراً عظیمہ اس کو ہم بہت بڑا ثواب اور اجر عطا کریں گے اللہ تعالیٰ جب اجر کے ساتھ عظیم کا لفظ لگاتے ہیں نا تو بہت بڑی چیز اس سے مراد ہوتی ہے صوفہ عربی کے اندر آتا ہے ان قریب کو کہ ہمیں خیال ہوتا ہے شاید ثواب ملنے کا عمل کوئی بہت دور ہے پتہ نہیں میری کتنی زندگی باقی ہے اور وہ کتنی لمبی ہے پھر میں مروں گا پھر میں قبر میں جاؤں گا پھر قیامت قائم ہوگی پھر جا کر ثواب ملے گا اس کو اللہ دشان و قریب کر کے بیان کرتے ہیں کہ فسع فلطی کو یہ جلدی ہے اس میں کوئی اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی اس کے اثرات دنیا کے اندر بھی انسان کے اوپر پڑتے ہیں یہ پہلی آیت ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا سولۃ النساء کی آیت نمبر سو اس کے بعد ایک اور آیت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور وہ بھی بڑی ہماری توجہ کی مسلحق ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ومین شاطر رسول با تب الہدا ہدایت واضح ہو جانے کے بعد ہدایت مل جانے کے با ہدایت کا رستہ دیکھ لینے کی ہم سب براد ہے اس کے اندر اللہ کا شکر ہے ہمارا مسجد کے اندر بیٹھنا اس بات کی نشانی ہے کہ ہمیں ہدایت کا راستہ ہمارے اوپر اگر ہدایت کا رستہ نہ کھلا ہوتا ہمارے اوپر ابھی ہم کسی گردوارے یا کسی مندر یا کسی چرچ میں بیٹھے ہوئے ہوتے یہ جو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ممبادی ماتبعین الہ الہدا ہے جس کا ذکر یہاں پر موجود ہے کیا کہ اومشا اللہ نے کہا کہ ہدایت کا رستہ واضح ہو کے بعد ہدایت کا پتہ چل جانے کے بعد میں یوشا کے رسول جس نے رسول کی مخالفت کی رسول کی مخالفت کا مطلب کیا ہے رسول کی تعلیمات کی مخالفت کہ ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود وہ رسول کے رستے پر نہیں چلا اور اس نے رسول کی مخالفت کی اور پھر آگے خود ہی اس کو کھول دیا کہ رسول کی مخالفت کیسے ہوگی وہ یہ طب غیر صبیل المنین مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر وہ کسی اور رستے پر چلا پیروی کرے غیر سبیل المؤمنین مومنوں کے رستے کی پیروی اس نے نہیں کی غیر مومنوں کے رستے کی پیروی کی طرز زندگی والا نہیں رکھا اس نے غیر مومنوں والا رکھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ نول ہم اس کو چھوڑ دیں گے اس کے حال کے اوپر جس چیز پر وہ چل رہا ہے ہم گویا اپنی رحمت اس سے کھینچ لیں گے اپنا ہاتھ اس کے اوپر سے ہٹا دیں گے اور اس کو اس جو اس نے, نے راہ اپنائی ہے ہم اسی راہ پر اس کو دنیا کے اندر چھوڑ دیں گے اور پھر کیا کریں گے جہنم. ہا آخرت مجھے ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو جہنم کے اندر ڈالیں گے وہ سات مسیح اور فرمائے یاد رکھو کہ بہت برا ٹھکانا ہے جہنم ساتھ مسیح انتہائی برا ٹھکانا علماء نے اس آیت سے استعمال کیا ہے اجماع کے اوپر کہ اجماعلم جو ہے وہ اپنی قوت کے اندر قرآن و حدیث کے بعد جو اجماع کا نمبر ہے اجماع آپ سمجھتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں اجماع کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اوپر جس مسئلے کے اوپر قرآن کی آیت واضح موجود نہ ہو کوئی واضح اور سری حدیث موجود نہ ہو اس کے اوپر علماء کا اجماع ہو جانا کہ یہ حکم اس طریقے کے ساتھ ہے یہ شریعت کے جو چار بنیادی ماخذ ہیں ان میں سے ایک اجماع اور چوتھا قیاس ہے اس آیت سے خاص طور پر امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس اجما کی فر کیا واجب ہونا یعنی فرض ہونا لوگوں پر اس کی پیروی کرنا اور فرمایا کہ اجماع کا منکر کافر رہمام شافی اور دیگر مکہ کہ جو اجماع علماء نہیں مانے گا جو اپنے جس پر جیسے صحابہ کا اجماع ہے دیگر چیز اجماع ہے اور اس کے بعد اپنے زمانے کے مشترین کا اجماع ہے اب کیا ہے اس میں جو پہلی بات تو آپ کے دو الگ الگ باتیں اس میں آ گئیں یہ میں اس آیت کو جب بھی یہاں پڑھیں نا کبھی آ کر آپ سور نسا کے اندر یہاں پہنچے تو یہ پہلی آیت کے اندر اسلاح ارشاد اور دوسری آیت کے اندر مسائل یا دونوں کو صرف دو آیتوں میں اللہ پاک نے پورا سمیٹ دیا کہا کہ مومنوں کے رستے سے کیا مراد ہے ایک آج کل آپ ایک عمومی مزاج دیکھتے ہیں لوگوں کا لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ایک چیز خود اپنے عمل میں ہوتی ہے یا اپنے لیے آسان ہوتی ہے یا اپنا دل چاہتا ہے اس کو کرنے کا تو ہم اس کے لیے ساز قسم کے اقوال ڈھونڈتے رہتے ہیں کسی کا کوئی قول مل جائے کہیں سے کوئی بات مل جائے کہ یہ بھی ہو سکتی ہے وہ صبیر المین نہیں ہے سبیل المؤمنین وہ ہے جس پر پوری امت چل رہی ہے اس پوری امت کے اندر مثال کے طور پر میرے جیسا ایک مولوی صاحب اٹھ کر کوئی نئی بات کر دیتا ہے وہ کہتا ہے میرے نزدیک مسئلہ اس طرح تو یہ اس بندے کا رستہ تو ہے سبیل المؤمنین نہیں ہے سبیل المؤمنین جس کو اللہ نے فرمایا یہ وہ رستہ ہے جس پر پوری امت اجماع کے طور پر چل رہی ہے اس کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں ہے اس سے ہٹنے کی جا اسی لیے ہم لوگ ان لوگوں کو جو امت کے اجماع سے ہٹ کر نت نئے مسائل پیدا کرتے ہیں جو تیرہ سو چودہ سو سالوں میں کبھی امت نے اس کو پر اوپر توجہ نہیں دی یا کبھی اس کو قبول نہیں کیا اسی لیے ان لوگوں کو فتنہ کہا جاتا ہے کہ فتنہ پر برپا کر ایک طے شدہ رستہ ہے جو قرن اول سے ایک آیت ہے مثال کے طور پر اس کا ایک معنی اور ایک مفہوم طے شدہ صحابہ کے زمانے سے چلتا چلا آ رہا ہے اور ہر دور کے فقحا نے مجتحدین نے مجددین نے اور جتنے بڑے علماء نے ان سب نے اس کا وہی مفہوم لیا ہے اور اس کے کسی ایک مفہوم کا یا کسی ایک مفہوم کا انکار کیا ہے کہ یہ اس کا مفہوم نہیں ہے اس کو کوئی بندہ کسی وقت کے اندر اکیلا کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ میرے نزدیک اس کا یہ مطلب ہے تو یہ ہمارے ہاں ہم اس کو تفرد اور شاز کہتے ہیں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ مفتی اعظم پاکستان نے لکھا ہے کہ اس امت نے بڑے بڑے لوگوں کے تفردات نہیں مانے نام بھی لیے ہمارے حنفی فقہ کے اندر سے ایک بہت بڑی شخصیت ہے ابن حمام نام کا بہت بڑے ان کی کتابیں ہدایہ کی مشہور شرفت القدیر انہوں نے لکھی ہے ان کے اپنے کچھ تفردات ہیں تفرد کا مطلب ہوتا ہے انڈیویژل رائے انفرادی آرا ان کا ایک خیال ہے چیز کے بارے میں اچھا وہ لوگ یہ رائے قائم کرنے کا حق رکھتے ہیں اپنے علم کی وجہ سے کیونکہ خاص قسم کا علم ہوتا ہے خاص رائے ان کی ہوتی ہے لیکن اس رائے پر امت چلتی نہیں ہے اللہ تالیہ شاہوں کی طرف سے معاملہ ایسا عجیب و غریب ہے کہ وہ آراہ ملتی ہیں تو حضرت مفتی شفی صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ اس امت نے تو ابن حمام کے اور شاہ ولی اللہ جیسی بڑی شخصیات کے تفردات نہیں مانے تو ما اور شما کیا چیزیں کہا میں اور تم کیا چیزوں مولوں سے کہا ہم لوگ کیا چیزیں امت اتنے بڑے بڑے لوگوں کے تفردات پر امت نہیں چلی ہے تو امت تو اجماعی مسائل کے اوپر چلے گی جو امت کا طبقہ خیر ہے جو خیریت والا حصہ ہے اس کا وہ اجماع کے اوپر چلے گا اللہ جلشان دوسرے دوسری دوسر جو آیت کے یہ جو دو, دو حصے ہیں کہ ومین یوشاقر رسول ابمبا ادیمہ تبعی الخدہ بڑی سخت بعید ہے یوشاق کہتے ہیں رسول کی مخالفت کرنے کو اور رسول کی مخالفت یہی ہے کہ اپنا طرز زندگی اور اپنا طرز معیشت اپنا طرز معاشرت اپنی عبادات اپنے جن کاموں کو انسان خاص طور پر جن کاموں کو انسان لیکی سمجھتا ہے دین سمجھتا ہے وہ رسول کے رستے پر ہیں یا اس کی مخالفت کے اوپر آج آپ کو دین کے نام سے اور دین سمجھ کر کتنے سارے ایسے کام نظر آتے ہیں جو سری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بعض پر آپ نے شدت کے ساتھ نقیر فرمائی ہم جس زمانے میں طالب علم ہوتے تھے تو ہم اپنے مدرسے جاتے تھے پڑھنے کے لیے کراچی جاتے تھے بسوں کے اوپر جاتے تھے یہاں سے جو بسیں جاتی ہیں کراچی کے لیے تو جب صبح فجر کی نماز ہو جاتی تھی تو یہ بسوں کے ڈرائیور بڑے اہتمام کے ساتھ قوالی لگایا کرتے تھے تو اچھا ہمیں نہیں پتا تھا اس زمانے کے اندر کہ اس کو ہم سمجھتے تھے انہوں نے گانا لگایا ہوا ہے یہ فرق نہیں میں پتا تھا اس زمانے بہت عرصے تک نہیں پتہ چلے قوالی گانے میں فرق کیا ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے تھے کہ صبح صبح گانا لگا تھا ہم اس کو کہیں منع کرتے تھے ہم کہتے تھے کہ استاد صبح صبح تو گانے مت لگاؤ تو ہم سے کہتا ہے مولوی صاحب توبہ کرو گانا نہیں لگایا میں نے قوالی لگائی ہوئی ہے صبح صبح تو یہ تو ثواب کے لیے لگائی ہے تب ہم سوچتے تھے کہ اسی لیے علم لکھا ہے کہ اس کا معاملہ گانے سے بھی زیادہ گانا تو بندہ لگاتا ہے گناہ کے طور پر گناہ سمجھ کر اور یہ موسیقی لگاتا ہے ثواب سمجھ کر اور حضور صلی اللہ علیہ و نے موسیقی کے بارے میں جو آپ کی سری احادیث موجود ہیں اور جتنا آپ نے اس سے جتنا سراحت کے ساتھ منع فرمایا ہے حدیث شریف میں آتا آپ کہیں سے جا رہے تھے ایک موسیقی کی آواز کان کے اندر پڑی تو آپ نے اپنے دونوں کانوں کے اوپر انگلی رکھ دی اور اور اس کو سننے کے لیے اور پھر تھوڑا آگے چل کر اپنے رفقا سے پوچھا کہ اب بھی وہ آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اگر آواز آ رہی ہے تو میرے کو انگلی نہ نکالوں اور پھر فرمایا کہ مجھے انہی چیزوں کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا مجھے انہیں چیزوں کو میرے میری بحث کے مقاصد میں صحیح ہے اچھا یہ آپ کی تو بحثت کے مقاصد میں سے ہو اس چیز کو ختم کرنا اور ہم اس کو دین بنا لیں تو یہ عمئں کے رسول ہے یا نہیں کہ جس چیز کے لیے نبی کو بھیجا گیا کہ اس کو ختم کریں ان چیزوں کو اور ہم کہیں نہیں ہمارا دین ہمیں ثواب ملتا ہے اس کام کو کرنے سے تو یہ نبی کی مخالفت ہے عمین اشا قر رسول ممبا آدیمہ طبی نل ہوتا بعد اس کے کہ انسان کو کلوہ مل جائے بعد اسے اس کے کہ انسان کلمہ کلمے کی نعمت سے اللہ جل شاہ ہدایت کی نعمت سے اس کو سرفراز فرما دے اور پھر دوسری بات وہ یہ غیر عیر المؤمنین اور انسان کو یہ چاہیے مسائل کے اندر میں آپ سیئرس کرو آپ لوگ کبھی کنفیوز نہ ہوا کریں انفرادی اور اگر آپ یہ اپنا اصول بنا لیں گے آپ کو کبھی کنفیوژن نہیں ہوگی ہم سارا دن یہ ان مسائل کو سنتے ہیں کیا ہوا ایک کسی کے پاس کسی نے چلتے چلتے کسی کوئی کیسٹ سن لی اور کوئی بات ایک مولوی صاحب نے کہہ دی یا کسی پروفیسر صاحب نے کہہ دی کسی اسکالر صاحب نے کہہ دی کسی ڈاکٹر صاحب نے کہہ دی تو انسان کا اندر سے ایمان ہل جاتا ہے کہ یہ مسئلہ تو ہم نے پہلی دفعہ سنا آج سے پہلے ہم نے سنا نہیں تھا کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ جو ساری عمر ہم کرتے چاہے؟ تو یہ کنفیوژن اس وقت معاشرے کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے میرا خیال نہیں ہے کہ تاریخ اسلام میں چودہ سو, چودہ سو سالوں میں ہر بندے کے دماغ کے اندر ایک مسائل کی ایک کھچڑی ہے ہمارا تو سارا دن کام ہی یہی ہے وہ زندگی کہتے ہیں نا زندگی اسی دشت کی سیاہی میں گزری ہے سارا دن کیونکہ ہمیں نوجوانوں سے واسطہ ہوتا ہے زیادہ تر جن کو ہم پڑھاتے ہیں یونیورسٹیوں کے لڑکے ہوتے ہیں مختلف پروفیشنلز ہوتے ہیں الحمدللہ للہ سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں اور کلاسوں میں ہم لوگ جب یہ چیزیں کھولتے ہیں قرآن پاک پڑھاتے ہیں حدیث پڑھاتے ہیں تو وہ سوالات اٹھ, اٹھ اٹھ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں جو ان کے دماغوں کے اندر ناشع کے اندر مختلف زمانوں کے اندر گئے ہوتے ہیں اس میں یہ اندازہ اس کے اندر بہت شدت کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی بھی رائے سن کر انسان کنفیوز ہو جاتا ہے اس لیے کنفیوز ہو جاتا ہے کہ رائے بتانے والا ایک آیت پڑھتا ہے رائے بتانے والا کوئی حدیث پڑتا ہے پھر آپ کو کہتا ہے کہ مسئلہ تو اس طرح ہے تو ظاہر بات ہے انسان قرآن و سنت سے تو انسان پر اثر تو پڑتا ہے اس پہ جو اصول اور طریقہ ہے وہ ہے کہ سبیل المؤمنین کے اوپر رہنا چاہیے اور اس سے مومن کہا گیا غور فرمائیں یہاں پر سبیر المسلمین نہیں کہا گیا سبیر المنین کہا گیا یعنی عام یہ نہیں کہ جمہور مسلمان اب ہم کہیں کہ ایک علاقہ ہے فرض کریں ایک ہاؤسی سوسائٹی ہے وہ سارے لوگ سینما کے اندر بیٹھے ہیں جا کر ہم کہیں سبیر المنین تو یہ ہے کہ وہ سارے فلم دیکھ رہے ہیں چلو لوگ فلم دیکھو تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ مسلمانوں کی اکثریت جو کام کرے تو یہ اس سے مراد چنیدہ مسلم اہل علم فقحا اور اہل ایمان مراد ہے اہل معرفت اہل حقیقت اہل علم ان کی جو ان کی جو میجارٹی ہے ان کی جو اکثریت ہے اور وہ جب آپ کبھی علم کے رستوں کے اوپر جائیں گے اور کبھی پڑھیں گے قرآن پاک کو باقاعدگی کے ساتھ تو اس کے اندر آپ یقین کریں کہ اتنی اتنی آپ کو شر صدر ہو جائے گا اس قدر آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں یہ وہ راہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کیونکہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام کے کے احکامات اور قرآن پاک کی درست تشریح تفسیر اور اس کی تعبیر یہ کبھی بھی اس امت کے اندر ختم نہیں ہوگی اللہ تعالی نے جو قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے وہ صرف قرآن کے الفاظ نہیں ہیں اس میں قرآن کا معنی بھی داخل ہے قرآن کا مفہوم بھی داخل ہے قرآن سے نکلنے والے احکامات بھی داخل ہیں قرآن سے ہونے والی ترغیب ترغیب اور اس سے جو جو مضامین ہیں قرآن پاک اس سب کی حفاظت کا مطلب کیا ہے یہ امت میں کبھی بھی ایسا دور نہیں آئے گا جس کو جیسے انگریزوں کے ہاتھ ہے نا اس کو ڈارک ایجز ہیں یہ ڈارک ایج اس امت میں کبھی بھی نہیں آئے گی کہ جس کے اندر یہ سب کچھ اٹھا لیا جائے کہ آپ کو روح زمین کے اوپر ملے ہی نہ کہ کہیں پر ہی موجود ایسا تو آنا ہی نہیں ہے تو نصوص سے واضح ہے اور ختم نبوت کا مطلب بھی یہی یہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی ورنہ اگر ایسا ہو جائے پھر نبی چاہیے ہوتا ہے فوراً اگر اس امت کو قیامت کی صبح تک نبی نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نوبت نہیں آئے گی اگر یہ نوبت جب بھی آئی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بھی یہ ڈارک ایج آئی ہے کہ اس زمانے کی کتاب کا مفہوم غائب ہو گیا لوگوں کے سامنے سے اللہ نے فوراََ نبی بھیجا لوگوں کو ایسے تھوڑی چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جیسے مرضی آپ ان سے سوال نہیں ہو سکتا پھر اگر آپ یہ تعلیمات معاشرے میں موجود نہ ہو اور ایک بچہ پیدا ہو جائے اور پھر وہ اسی میں بڑا ہو کر مر بھی جائے تو اس سے سوال کس چیز کا کس بات کی اس سے مواضع ہو اس لیے یہ یہ اللہ کی تو اب کہا کہ نبی کی ضرورت نہیں ہے قیامت کی صبح تک کسی اور نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے آئے گا بھی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں موجود رہیں گی یہ ہر یہ زمانے کے اندر اس کا چرچا رہے گا اور صحیح چیز کا چرچا رہے گا یہ نہیں غلط چیز کا اس صحیح ش... یوں سمجھ لیں کہ اسلام کی ایک شاہراہ ہے ایک بڑی وسیع سڑک جیسے موٹر وے ہوتی اس سے بڑی چوڑی اور ایک اس سے کچھ پگڈنڈیاں نکل رہی ہیں اگر چلنے والے کی نیت صاف ہے اور واقعی وہ دین پر چلنا چاہتا ہے تو ایک موٹر وے اور ایک پگ کے درمیان فرق وہ آسانی سے کر لے گا وہ سمجھ جائے گا کہ میں اسی وسیع شاہراہ کے اوپر ہوں جس پر امت مسلمہ اپنی اکثریت کے ساتھ صدر اول سے کرن اول سے لے کر ابھی تک چلتی چلی آ رہی ہے میں اسی کے اوپر چل رہا ہوں اور یہ بھی اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں اس مین سٹریم سے اتر کر کسی چھوٹی سی پگڈنڈی پر اتر چکا ہوں اور میں اور میرے ساتھ میرے جیسے کوئی چالیس پچاس ساٹھ ستر گمراہ لوگ اور ہم نے اپنا رستہ جمہور امت سے علیحدہ کر لیا یہ ہر انسان کو پتہ چل جانا چاہیے جب بھی وہ اپنے جب بھی وہ جس راہ پر وہ چل رہا ہے اس کا اس کو اندازہ ہو جائے گا جب بھی تو اس سے اللہ جلیہ شاہ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہم کیا کریں گے ہم اس کو اسی راہ کے حوالے کر دیں گے لوگ ساری عمر میں نام نہیں لیتا ہے بہت بڑے عالم تھے لیکن اپنی راہ جدا کر لی مسائل کے اندر کچھ چیزوں کو نہیں مانتے تھے رجم کو نہیں مانتے تھے اس طرح کچھ اور رجم کہتے ہیں یہ جو بدکاری کی جو سزا ہوتی ہے پتھر مارنے کی صورت کے اندر وہ اس کو نہیں مانتے تھے کہتے ہیں قرآن کے اندر نہیں ہے اس طرح کچھ اور بڑے بڑے مسائل میں امت سے ہٹ گئے تھے تو بہت معروف آدمی تھے تو ایک ان کے دوست عالم تھے بڑے نیک آدمی وہ یہ جو جنہوں نے میں نے کہا نا جو مسائل کے اندر جنہوں نے اختلاف کیا تھا تھے نیک آدمی بڑے رات کوٹتے بھی تھے اور شب زندہ دار بھی تھے اور تہجد بھی پڑھتے تھے مسائل کے اندر اپنی الگ رائے تھی تو ان کے اوپر کسی دوسرے عالم نے تبصرہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ بڑے اخلاص کے ساتھ یہ بڑے اخلاص کے ساتھ گمراہ ہو کہا کہ ان کے اخلاص میں شبہ نہیں ہے پورے اخلاص سے گمراہ ہیں یعنی یہ کوئی وہ آدمی نہیں ہے دو نمبر قسم کے آدمی نہیں لیکن تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب اس طرح کرے گا تو ہم اس کو اسی راہ کے حوالے کر دیں گے پھر اسی راہ پہ چلے گا اور وہ اسی کے اوپر اللہ یہ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی کوئی اس کے اوپر کرم ہو جائے ہم نے اس کے اندر جو چیز دیکھی ہے کہ انسان کو اس کی آرا سے جو اس کے ذہن کے اندر بعض اوقات بیٹھ جاتی ہے اس میں طبیعتوں کا اختلاف بھی ہوتا ہے بعض انسان کے مزاج اور طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو اپنی بات سے ہٹنا اتنا آسان نہیں ہوتا کسی چیز وہ دنیا میں بھی ہوتا ہے دین کے معاملات میں بھی ہوتا ہے آپ نے دیکھیں کچھ لوگوں کی طبیعت میں ضد ہوتی ہے اراد ہوتا ہے وہ ایک بات جب ان کے دماغ میں بیٹھ جائے تو ان کو اسے ہٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے ویسے جو ہمارا تجربہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں جو سب سے اے, مجرب چیز ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے کام آتی ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہے نیک لوگوں کے پاس جا کر انسان کو سب سے پہلے یہ احساس ہوتا ہے کہ اندازہ ہو جاتا ہے ان کی زندگیاں دیکھ کر کے ہماری زندگی کے اندر کچھ کمی اور بنیادی کمی ہے اس کے دور ہم اس کمی کے ساتھ جو ہے اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اس کمی کے ساتھ ہم اتنے پختہ نظریات کے اوپر بغیر کسی بنیاد کے اصرار کر رہے ہیں انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے پھر اس کا رستہ اللہ پاک بدلنا شروع کر دیتا ہے بدلنا شروع کر دیتا ہے اور فرمایا کہ پھر وساط مسیرہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے اس آیت کی روشنی میں دو آیتیں جو آج ہم نے صورت النساح کی پڑھی اس کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ اگر ہم آپس کے اندر چیت کریں بیٹھیں کریں سرگوشیاں کریں اس کے اندر کو ہماری ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری وہ گفتگو امر بالمعروف کے ضمن میں آتی ہے امر ب کے ضمن میں آتی ہے یا اسلاہم بین الناس کے ذمن میں آتی ہے اگر آتی ہے تو اللہ نے فرمایا پھر یہ خیر ہے خیر کا مطلب کیا اس میں اس میں نیکی ہی نیکی ہے ساری چوتھی چیز اسے ملا دی کہ اس کی نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے پانچویں چیز یہ بتا دی کہ رسول ہدایت ملنے کے بعد رسول کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اور چھٹی چیز یہ بتا دی کہ وہ تب یہ جو بندہ مسلمانوں کی کی, کی راہ پر جو, جو جمہور مسلمان جس رستے کے اوپر چل رہے ہوں گے اس سے ہٹ کر اگر کوئی راہ اپنائے گا تو وہ رستہ سیدھا جہنم کے اندر اس کو لے جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے واقف الحمد الحمدللہ رب العالمین نماز ہم نے سواچار کر دی مشکرات کے لیے بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ کل اگلے ہفتے سے زندگی رہی تو درست نماز کے فوراً بعد سواچار مجھے شروع ہوگا اور جہال جائے جائے بہت علم کون جی حدی عوری حدیث شریف میں آتا ہے کہ علم جو ہے وہ آخر زمانے کے اندر جو علم ہوگا وہ اٹھا لیا جائے گا تو صحابہ نے پوچھا کہ کیسے اٹھایا جائے گا رسول اللہ کے علماء کے اٹھانے سے علماء اٹھا لیے جائیں گے علم بھی اٹھے گا تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے کہ جب یہ ساری چیزیں آئیں گی علم اٹھے گا ذرا چیزیں تو اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی الحمد للہ رب المیہ وصولات وسلم علیہ سید ربنا ظلمنا انفسنا تغفر لنا و رب نا غلفسنا وََلم تقفر النا وطرحمنارنکن الخاصری رب فرورحمن طی الرَّحمین یا اللہ ہمارے سرا قبیرہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ یارحمرحمین ہماری کمیوں کو کوتاہیوں کو معاسیتوں کو علم سب سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما یا اللہ یارحمرحمین پورے دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ قرآن پاک اور احادیث سے مبارکہ اور دین کی صحیح اور درست تشریح و تفہیم کی اللہ ہم کو سمجھ نصیب فرما یا اللہ یارحمر حمین ہمارے ہر اگلے دن کو ہمارے گزشتہ دن سے بہتر بنا دے یا اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما دے جن کے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما دے جن کی جو پریشانیاں ہیں یا اللہ تو ساری پریشانیاں کو دور فرما دے یا اللہ یا رحم الحمین جن کو مالی پریشانیاں ہیں تو ان کو رزق حلال وافر نصیب فرما دے رزق حرام سے ہم سب کو اشقراب کرنے کی توفیق نصیب فرما آپس کے اندر جوڑ محبت اور تعلق نصیب فرما یا اللہ یا رحم الرحمین یاد الجلالکرام نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک والہانہ اور عاشقانہ تعلق نصیب فرما آپ کی صورت سے آپ کی سیرت سے آپ کی سنت سے ہر چیز سے اللہ ہم کو ایک تعلق نصیب فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کا ہمیں مستحق بنا اور آپ کے دستے مبارک سے حوضے کو کا پانی نصیب فرما یا اللہ یا رحم الرحمین ہمارے جو جاننے والے دنیا سے چل بسے ہیں یا اللہ تع سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ خصوصا ہمارے والدین میں سے جو دنیا میں موجود نہیں ہیں یا اللہ تو ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے ان کو جنت الفردوس عطا فرما دے یا اللہ ہماری دعائیں ان کے حق کے اندر قبول فرما اور جو نیک کام ہم سے یا اللہ تے تے تیری تیری تیری طرف سے جو کام کرنے کی ہمیں توفیق ہو یا اللہ اس کا ثواب خصوصا ہمارے والدین کو پہنچا دے اور جو ان میں سے زندہ ہیں ہمیں ان کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ یارحمرحمین یاد الجلال کرام اس مملکت خدا پاکستان کی بھی حفاظت فرما یا اللہ ہر طرح کے خطرات سے خدشات سے اندرونی بیرونی ہر طرف سے ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما یہ اس کے اندر جو آزادیاں حاصل ہیں ہمیں یا اللہ ہمیں اس کی اس نعمتی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما وہ صلی اللہ تعالیٰ خیری خلق ہی محمد و علی اساب اجماعی برحمتِ غیا اور ہمر